جی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ناکھون چوانے کی اور پھر وہ ناکھون کو کھا بھی جاتی کیا اس بارے بار بار جا میں تر یہ جو چیزیں ہیں یہ تو حرام ہے بھائی ناکھون کا کھانا بار میں وہی پہلا مسئلہ بتاؤں گا اس طرح کا کوئی ناکھون اگر کوئے میں ڈال دیں آپ تو کوئا نہ پاک ہو جائے اچھے جائے کہ اس کو کھایا جائے تو حرام سمجھے کھانا اس پر آلہ حضرت فاضل بریلیو سے سوال کیا گیا کہ جو حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کے ناخون بعض حضرات نے تراش کے رکھے جیسے بعض کتب میں ہے کہ حضرت امیر ماویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور علیہ السلاۃ وسلام کے ناخن تھے تو حضرت امیر ماویہ نے بوقت وصالی وصیت کی کہ جب مجھے قبر میں رکھو تو میری آنکھوں پر ناخن رکھ کے پھر مجھے اللہ کے سپن کر دینا اچھا اب اس سے برکت کیسے حاصل کرے حضور کے اگر ناخن کیا اس کو کھایا جائے فرما, نہیں. بلکہ اس سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا مسلم شریف میں فرماتے ہیں ہمارے پاس حضور علیہ السلام کے موئی مبارک تھے جس کو ہم نے کے چاندی کے نلی میں مڑ لیا تھا یا ڈیبیا میں کوئی بیمار اگر آتا ہم اسے سے کہتے پانی کا کٹورہ لاؤ وہ پانی کا کٹورہ لے کر آتا تھا ہم وہ نلی چاندی کی جس میں حضور کے موئی مبارک تھے اس میں ایسے گھول دیا کرتے تھے ایسے اور جب مریض وہ پانی پیتا اس کو شفا ہو جاتی اس سے پتہ لگا کہ بزرگان دین کے حضور علیہ السلام کے ناخن مار کے مو اس کو کھایا نہیں جائے گا بلکہ اس کو پانی میں گھول کر کے پانی اس کا پیا جائے بے جن سے ہی اس چیز کا کھانا جائے نہیں تو یہ ناخن کاٹنے کی جو عادت پڑی ہوئی ہے یہ تو بالکل حرام ہے اور بچوں کو روکنا چاہیے یہ تو بڑے ہو کر کے بھی کھانے لگ جائیں گے اتنا کھانے کے عادی ہو جائے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا آدھے ناخن کھا گئے بالکل یعنی ذرا بھی نا کام کرتے ہیں نا فالتو میں اگر بیٹھ جیسے منہ رکھنے والا آدمی جو ہے نا کبھی بھی آپ دیکھیں منہ میں ضرور تاڑ دے گا چاہے کچھ بھی کر رہا ہو ضرور چڑھائے ٹھیک ہے نا اسی طرح ناخن کھانے والا ناخن کھاتا رہے گا جب بھی ذرا وقت ملے گا ناخن کھائے گا اس سے روکنا چاہیے بچوں کو تاکہ بڑے ہونے میں یہ عادت نہ پڑ جائے